اور بہت عاشقانہ ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا وہ اوت کر ہے پہلے چھوڑ اس سے کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے کافی یہ ہے آپ سب کو دے خوش ہوتے لگایا تھا میں اتنے لگا تھا غلطی سے پہلے یاد نہیں تشریف فرما دوں تو ان نے بولا کہ آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتے ورنہ بہت ڈانٹ لگاتے ہیں پہلے میں نے سیدھی طرف لگائیں الٹی طرف یا تو آپ داڑھی پہ بھی لگاتے تھے اس طرح یہاں ناک پہ بھی کہ ناک میں خوشبو آتی رہے بہت دیر تک سنت تو ہے یہی کہ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف باقی دونوں طرف کے فرشتے دونوں طرف جو مسلمان بیٹھے ہیں ان کو بھی خوشی ہو جائے تو جب خوشبو سے فرشتے فری آتے ہے ذکر کی ہوا خوشبو لگا لینی چاہیے جب ذکر کریں لا پہ ذرا سمجھیں اللہ پہ ہلکا سا سمجھیں ہلکا سا جھکنا ہے ذائقہ نہیں مانا <subtract> <coughs> اور یہ سوچیے عائشۂ اعظم تک میری لا اللہ جا رہی ہے بلکہ حجاب نہیں ہے اللہ میں عائشۂ اعظم کو بھی جیتتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ تک جا رہی ہے الہ میں اور اللہ میں کوئی اللہ <ساس> لا الہ الا اللہ لا la la la la la La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 سننا. انا جلیس منظر. اپنی حدیث سے کچھ ہی میں زاکر بندے کا ہم جلی سوتا ہوں روزانہ ہی جلی ہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دا ہم جلیز روزانہ کتنی بڑی نعمت ہے ذکر نہیں کرتے ہمارے دوست جو ذکر نہیں کرے گا ترقی کیسے ہوگی اس کی تو ذکر تو اللہ تک پہنچانے کا رستہ ہے ذکر سے نور پیدا ہوا ناگا کر دیتے ہیں سب لوگ ذکر میں اچھے خاصے چاہے, چاہے نیند کتنی گہری آ رہی ہو دس منٹ لگتے ہیں ذکر کرنے میں جبھی میں دیکھیے ہلکا والا ذکر کروا رہا ہوں آنی پڑ رہا دیکھیے کتنا کا مت لگے گا وہاں نصیحت بھی تھوڑی کرنی پڑے گی کہ ذکر کا اہتمام نہیں ہے تو نور کیسے آئے گا ذکر سے قلب کے اوپر نور آتا ہے گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے پھر جب گناہ سے دل جذب ہوتا ہے اور ماشا ماشا ذکر سے دل نرم ہوتا ہے ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے ذکر ہی نہیں کر رہا یہ تھوڑی میرا مطلب ہے فرض والے سننا تھا موقع دا کرو ذکر بھی چھوڑ دو ذکر ملتا کر دو یہ تھوڑی ہے ذکر کا اہتمام ہو خاص طور پہ اب اللہ کا شکر اہتمام کرتا ہے یہ بندہ تو حمزہ کو بھی توفیق ہوتی ہے گھر والی ماشاء اللہ تو کرتے ہیں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 جائے آب دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دے اللہ علّم ہر دفعہ دینا ضروری اس کو کبھی کہ لیا کرنے کا یہ کلمے کے ساتھ نہیں ہے لا لم لایا لایا لم اللہ اب ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیجیے پہلے اللہ عبص اللہ سل کے نواج مرو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے ایسا مجھے مزہ آتا ہے اور حضرت علیہ فرمایا سوچو عشۂ اعظم سے لے کر زمین شربت ہے روح افزا بھر گیا ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا اللہ کا نام لینے میں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جان اور خواہشیفیں بھی آتا ہے بز میں و ربق علامہ قالصِ صلاح اللہ, اللہ پاری فتی تفسیر وضعی فرماتے ہیں اپنے رب کا نام لو اس سے جو صوفیاں کا اللہ اللہ کا ذکر کروا جاتا ہے رب کا نام کیا ہے اللہ اس سے ثابت ہے اور یہ بھی فرمایا حدیث میں جو آتا ہے مفتی اِن صاحب نے اس کی دلیل دی کہ اللہ تقم فی عرض زمین پر قیامت نہیں آئے گی عطائی قالو اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود امک مخالٰ علیہ صلاح السلام جب تک اللہ اللہ کہنے والے اس دنیا میں موجود رہنے رہیں گے تو شیر مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمت اللہ نے فرمایا اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ دو دفعہ اللہ اللہ آیا تو ای بھی اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے اللہ جو ہے اس میں اعظم بھی ہے اللہ جو ہے مگر ایسا نکلے دل سے کہ دل میں وہ غیر اللہ نہ ہو اور حضرت والا فرما اس طرح اللہ کیسے جو اللہ میں ہماری آہ بھی شامل ہے اللہ اور آہ میں کوئی فاصلے نہیں ہے کسی فرون حامان، شدا جتنے خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں کسی کو اپنا نام اللہ یاد نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی ایسی فات بھی فرمائی بڑا زبردست نام ہے جب اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش آیا تھا آ تو محبت سے ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے حضرت والا نے ذکر فرماتے سے نقل کر رہا ہوں اللہ جلو ش نار مسان خوش می دم جانا چنی می بدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عل اللہ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Khushtar azar dojan, jabu ad ke mirabao saro so ذکر کرتے ہیں تو آشقانہ نام لینا چاہیے اللہ کا بہت بڑا نام ہے ویسے بھی اثر کرے گا اللہ کا نام آشفانہ لوں سمجھ رہے ہوا کیا جاؤ ہل نہیں یا yeah, ذکر میں جھومرے تو الگ بات ہے تو ایک تو محمد صلی اللہ کا نام لے لیجیے بڑا مزہ ہے اللہ کے نام میں اور اگر مزہ نہیں آ رہا تو مزے والوں کی نقل کر لیں حضرت والا کی میں نقل کر رہا ہوں تو اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے ہر دفعہ پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ стана खुशमि आए दम तावत जाना चमी تو اس کی بھی تو کرو. آلتی پالتی مار کے رکھو تصویر نہیں ہے تو پڑھتے تھے آسما ZURHAWARE KHUDHA MARAM NABUD NARAY MASTANA KHUSH MI AYDAM TA VADJANA JUNIMI BAYDAM ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH Allah, Allah bhogami naar allah allah allah allah allah allah allah سوچانا کچھ انجام بر تو انجام کو سوچو میرے مت مرنا کسی گل فام پر میرے مت مرنا کسی گل فہم پر خاک ڈالو گے احسان خاک ڈالو گے موبائل پہ سے حرام کرتے کرتے ہم لوگ انہیں موبائل پہ خاک ڈالو گے موبائل خبر میں جا کے پتا چلے گا <laughs> ایک دنیا ہی چھوٹی سی چیز بنائیے اس میں لگے رہتے ہیں مو. مو کیوں موبائل پہ چھپکے چھپک دیکھتے رہتے ہیں گنی گنی تصویر آ میر مت مرنا کسی گل فام پر خاک ڈالو گے شام پر اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جان ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ستيقلفلية بسم الله الرحان كلهم الله هو الله وح الله السمد لم يريد ولم يد ولم يكلله كف و آخر بسم الله الرحان الرحم وال الله وح الله السمد لم يريد ولم يول ولم يكلله كف وأ أحدد بسم الله الرحان الرحين ولا عذ برربفللااخ الشار ما خلهم بشار غفذا وقل ومن ش النفاسات في القد من ش حاصلذا حسد بسم الله الرحم الرحين ولا عذرم بال من ششار ما خلق من ش غاصخ لذا وقد فمن شر النفاسات في القد من ش حاس لذا حسن بسم الله الرحمن الرحين ولا عذ رب من ش ما خلق من ش غاص فذا عقبمن شر النفاسات ف القد من ش حصل لذا بسم الله الرحمن الرحيم ولا اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ولا اعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ولا اعوذ برب الناس مفتی شاہد دونی خوبیرہ مطلب ہمارے جو یہ وظیفہ تین دفعہ پڑھ لے گا میں تو سو فیصد یقین ہے اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچائی ہے حدیث شریف کا آتا ہے بسم اللہ اللہ تین دفعہ لازم جس کو یاد ہے ورنہ کارڈ لے لیں کارڈ ہے سب کے پاس کارڈ کہاں رکھیں ہاں اس کے دعائے پہلے ابو انس پڑھ لی ہے۔ اللهم اللهم بسم الله جلنا و بسم الله جل كل شيء عطاء ربي بسم الله هي الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وبسم الله افتتحت وعلى الله توكلت والله الله ربي لا شريك اللهم بخيرك من خيرك الذي من خيرك الذي لا ياتيه اخذ غيرك وجلل سلامك وعليه ويرجني في عيادك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم اللهم بك من احترس لك من شر جنان كل ذي شر خلاختم واحترس بك منهم واقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ومن مثل ذلك ايه ذلك ذلك من مثل ذلك, ذلك, ذلك, ذلك. ذلك, ذلك. والدعاء نسال اللهم تربيها يا اين تعالى توكنت وندرب العشر ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء من مشاء من كنا حنولا قوه لمن يعلم العزيز اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد عاد بكل شيء إذن. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه من راسيتها ان ربي على صراط مستقيم بسم الله على ونفسي ولدي واهلي وزوالي الله على ونفسي ولدي واهلي وزوالي الله على ونفسي ولدي واهلي دعا کر لیتے ہیں باقی وظیفے پڑھ لیجیے میں بھی پڑھ لوں گا ابھی جن لوگوں کو جانا تاکہ کہ وہ چلے جائیں دفتر وغیرہ صلی اللّہ علمی ففاف آپ کی رحمت سے معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ الحمد للہ کسی کی حقارت دل میں نہیں ہوتی اسے محبت سے ڈانٹ دے تو معاف فرما دے میرے اللہ اللهم اغفر لنا لا اله الا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا ما غفرته ولا همنا الا فرجته ولا حاجه تنيه الى غير الذي الله قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم يا ارحم يا غفور يا, يا, يا الله ما في مانگ ذو اي حاجت مانگ کرڑکر ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں میں ننس علو کمین کا آپ ہمارے وےے اللو میں ننس علو کا حبہ کو او حبہ میں یو ہیبو و عملل لدی ی بللی اللہم جعل حبك حب ایلینا من انفسینا و ومن و من الماء البارد اللہم اننا نسلکا الہداء والتقاء والعفاف والعناء اللہم بعید بیننا و بین خطایاناک و باعتا المشرق و المغرب اللہم بترك بترک ولا و لا تشقنا بمعاصیده اللہم لہمنا رجدنا و اعیدنا من شروری انفسینا اللہم رین الحق حقا و اعزو الباطل من کا رحمة انك انت اے اپنی فضل و کرم سے ایسی حیات عطا فرما میں راہدہ کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے ایک سانس بھی آپ کو ناراضی کریں گے ہر ساس آپ کو خوش رکھیں گے اے اللہ ایسی حیات و زندگی عطا فرما کی زندگی ہر ہو اور ایک سانس ایک بھی آپ سے غفلت میں نہ گزرے ایسا دل بنا دے اپنی رحمت سے کہ ایک حیات بھی آپ سے غفلت میں نہ گزرے چاہے بھی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں میں دفتر میں کاروبار میں مدرسے میں فارغ اوقات میں جہاں بھی رہیں دل ہمیشہ آپ سے چپکا رہے اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا چمٹا لیں کے سارے عالم کی گمراہ کور سارے عالم کے لہلائے کائنات اور سارے عالم کے پیسے والے ہمیں آپ سے ایک اشاریہ جدا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کی عظمت ہر وقت سامنے رہے اے اللہ ہر وقت ہمارے سامنے رہیں دل کی آنکھ سے گویا ہم آپ کو دیکھتے رہیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمارا کوئی شعبہ حیات چاہے معاملات ہو یا اخلاق ہو آپ کی نافرمانی فرمانی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف نہ گزرے ایسی حیات عطا فرما دیجئے آمین تو کہہ کہ دیں ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایسی حیات نہیں چاہیے تھوڑے نفس کے مزے بھی چاہیے مانگنے میں کیا ہوگا فرماتے خواتین مانگو اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کچھ نفس کی خامیزش بھی ساتھ رہے مانگنے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ تو سکتے ہیں فرما کی زندگی کی ہر سانس آپ پہ, پہ پھاؤ اور ایک سانس بھی غفلت میں لگ گئے پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دیں گے یہ جو طریقہ ہے آپ کے اپنے پاس ہی رکھو نفس کے طریقے یہ بتایا اتنی دفعہ کی تھک گیا یہ طریقہ سنت یوں کرو یوں نہیں کرو معافی نہیں مانگ اللہ سے وہ حال غالب ہوتا ہے میسا بھی کبھی تھک جاتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں بس سننا طریقہ ہی ہے تھک جاؤ تو الگ بات ہے جوان ہو ماشاء اللہ. یہ طریقہ ہے سنت مانگنے کا دو پیال دل دل دی اللہ تعالیٰ دے دیا ہمیں اللہ تعالیٰ غنی فقیر ہے ہمیں یہ پیالے دیے ہیں ٹھیک ہے شریعت کا غلبہ رکھو اللہ تعالیٰ اور یا اللہ میں آپ سے ایک بھیک اور مانگتا ہوں مجھے بھی جو حدیث میں آتا ہے اکمر ایمان کا احسن و حملوں محکمہ خالٰ علیہ اکمل مومن اور اس کے اخلاق اچھے ہیں یہ اللہ ہمیں بھی اکمل مومن بنا دے اور مسلمان وہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اے اللہ ہماری ہاتھ اور زبان کی حفاظت فرما دے یہ اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرما اے اللہ حفاظت فرما زبان کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دے یا کسی لڑکی سے نا محرم عورت سے بے تکلف نہ ہو اور اس سے گپے نہ لڑائیں بلا وجہ کے اور جو ہے اس سے جو ہے پردہ کریں شرح پردہ کریں فص الن حجاب ہو بیچ میں پردہ ہو بے پردہ ان سے نہ ملیں پہلی بات تو ملنا ہی نہیں ہے بے پردہ نہیں کیا اس کا تو یہ نہیں کہ پردے سے مل لو وہ مطلب ملاقات مجبوری ہوتی گئی کباب بالکل آ کے جھکا کے جو ہے, جو ہے جیسے ریسیپشن پہ چلے گئے روزانہ بے نامحرم پردے والی سے ملنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے مدرس البنات میں اس لیے تو منع فرمایا روزانہ ناکام والی عورت سے ملنا اسی عورت سے وہ اچھی بات نہیں ملا وجہ تھک گئے اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو آفیت دار تھا فرما خوشیاں تھا فرما حرم سے بچا حضرت والا حضرت میرا رکھا تمہاری کرو جانتا فرما برکت دیتے ان پر سحتا رکی شیخ کی محبت درمیان جان میں اتار دے جیسے ہم حضرت والا کی قدر کرتے تھے ویسے ہی یا اللہ شیخ کی قدر بھی نصیب فرما ان کا ادب نصیب فرما ان کی عظمت نصیب فرما یا اللہ تعالیٰ اے اللہ اب حضرت والا چلے گئے فیض بند ہو گیا قبر میں جانے کے بعد اب دوسرے شیخ کا فیض ملے گا اور وہ دوسرے شیخ پہلے شیخ کا فیض دوسرے شیخ کے ذریعے سے ملے تو یا اللہ حضرت والا کا اب سارا فیض حضرت والا صاحب سے ملے گا یا اللہ تعالیٰ یہ مورید کا گمان ہونا چاہیے تو یا اللہ ہمارے جو شیخ ثانی میرے ہمارے اور جو میرے دوست ہیں ان کے دادا شیخ آپ کے دادا شیخ ہو گئے اور اس گنگار کے فاصلے فقیر کے اللہ جو حضرت والا عالمی صاحب ان کی زندگی برکت دے دے ان کی قدر کی توفیق دے دے ان کی عظمتیں نصیب فرمائے چھیالیس سال صحبت اٹھائی پھر بھی اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہے کچھ نہیں سمجھتے جب کوئی بیت ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ اس بیت ہونے ہی والے کی برکت سے میری مفیز فرما دے آہ کیا فنائیت ہے یہ فنائیت مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرما دی جب ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اللہ توازا اللّہ نصیب فرما دی یا اللہ ہمیں دل میں ہم اپنے آپ کو خوش نہ دل میں توازو عطا فرما خوشو عطا فرما اے قلبا خواہشہ عطا فرما اپنا اتنا خوف دے دے جو گناہ سے بچ سکے اپنی محبت اتنی زیادہ دے دے اللہ جو نفس سے زیادہ اہلویات سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما اور یہ اللہ ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت ماں یہاں کے مدارس کی مساجد کی طلبہ کرام کی علامہ کی مشائق کی خصوصی فال فرمائیں کھٹملوں کو اللہ ایسا سبق سکھا قیامت لگانے والی نسلیں بھی یاد رکھیں اول تو ان کو ہدایت دے دے ورنہ ان کو تباہ و برباد فرما دے آپس میں پھوٹ ڈال دے ان کے ان پہ اپنا عذاب بھیج دے اعلیٰ ان کھٹملوں کے اوپر صلی اللہ علیہ کھٹمل علی علی سمجھتے ہو رونا لوگ سویے گا یہ کھٹ بیچارے کیا کر رہے ہیں فون ہی چوز کریں گے